ان في خلق السماوات والارض بشک آسمان و زمین کی پیدائش میں واختلاف الليل والنهار و رات و دن کے آنے جانے میں لا آیات لول اقل من کے لئے ضرور نشانیان ہیں عقل مند لوگ کون ہیں گناہ کرنے والا عقل مند نہیں الذين يذكرون الله اقل من وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیامن کھڑے ہو کر وہ قودن اور بیٹھ کر وہ اعلی جنوبی اور کروٹ پر لیٹے ہوئے یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یا تفکرو نفی خلق سماوات آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ربنا ماں خلقتا پر نہیں پیدا کیا صبح نہ کا پاکی ہے تجھے فقینا عذاب النار پس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ربنا سے لے کر عذاب نار تک یہ جو دعا ہے ستارے کو دیکھ کر پڑی جائے تو ہر ستارے کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے رب بنا اے ہمارے رب ان کا من تو نارا بے شک جسے تو جہنم میں داخل کرے گا فقط اختا بس بے شک تو نے اسے ذلیل و رسوا کیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا جو جہنم میں جائے گا یعنی گویا کہ عرض کر رہے ہیں مالک کو مولا ہمیں تباہی سے بچا اور جہنم سے بچا انصور اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ربنا اے ہمارے رب امن منا دین بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایک تبلیغ کرنے والے کو سنا یونادی جو ندا دے رہا تھا لمان ایمان کے لیے اور کہہ رہا تھا انعام بھی رب اپنے رب پر ایمان لاؤ فن پروردگار ہم ایمان لائے ربنا بنا اے ہمارے رب فغفر لنا گنو بنا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما وکفر عنا سی اور ہماری کوتاحیوں کو و توفنا محل ابرار اور ایمان پر موت عطا فرما و تو ہمیں موت عطا فرما ہمارا خاتمہ فرما معل ابرار نیک لوگوں کے ساتھ رب بنا اے ہمارے رب و آتی ما ماں و رسول کا ہمیں وہ عطا فرما جو ت نے رسولوں سے وعدہ فرمایا یعنی جو ت نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا نعمتیں وہ نعمتیں جو ہمارے لیے جائز ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما ولا تخنا یومن قیام اے پروردگار ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا ان نقل تخلی فلم بے شک تو وعدے کی پابندی فرماتا ہے یہ وہ دعائیں ہیں جو مقبول دعائیں ہیں اللہ ان دعاؤں کے صدقے میں آج تک ہم نے جتنی دلی جائز تمنایں دعائیں اور آرزویں کی ہیں آئندہ کریں گے سب قبول فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہو فسم رب پس اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں انی لا ذکر او اور اللہ نے فرمایا بے شک میں کسی مرد یا کسی عورت کی عمل کو ضائع نہ کروں گا ثواب دوں گا تم مپس میں ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہو یا مرد نیکی کا سلا ہے یہ نہیں کہ عورت ہے اور مرد گنا گار ہے تو مرد جنت میں چلا جائے گا جس نے جیسی کرنی ویسی فتنی ہے فلدی ناجر پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے سبلی اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی وہ عَنَّ میں ضرور ان کے گناوں کو مٹا دوں گا جناتین اور ضرور بضرور میں انہیں جنتوں میں داخل کروں گا من انتہتی انہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں اے پر ان نیک لوگوں کے صدقے میں یہ سلا ہمیں بھی عطا فرما عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے سلا ہے واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین سلا ہے اے لوگوں لا یا تقلب کا تقل في کا شہروں میں کافروں کا پھرنا اور عیش و عشرت کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے بتا قلیل تھوڑی زندگی کیا ایش ہے ثم ماہ جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بھی سناد جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے لا کہ ندین ربهم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے تقویزگاری اختیار کیا لہم ان کے لیے جنت تجری من ان تاحتی ایسے باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں نہر دواں ہیں نوزلم من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو اللہ تعالی اپنا مہمان بنائے گا اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے اب اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے وہ ان من اہل کتاب اور بے شک اہل کتاب میں سے يؤمن باللہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے مما ان ذیلام اور اس پر ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا مما ان ضلع علیہ اور اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا خاش وہ اللہ سے ڈرتے ہیں خوف کرتے ہیں خوشو رکھتے ہیں لا یشونت اللہ سمن کلین اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی زلیل قیمت حاصل نہیں کرتے یعنی دنیا کی خاطر دین کو نہیں چھوڑتے اولائک اکل اجرم عند رب یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان سر الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے یا ایمان والوں صبر کرو وہ سواب اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو ورابطو اور ایمان پر مضبوط رہو وہ تقل اور اللہ سے ڈرو لا تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے اور سورہ آل عمران کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آخر میں صبر کا حکم ہے صبر کی تلقین کا حکم ہے ایمان پر مضبوط رہنے کا حکم ہے تقوی پرہیزگاری اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اللہ تعالی تمام سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے